اللہ یہاں درویشوں کا طبیعہ ہے مسور صاحب <تصفح> یہاں نہ کوئی مہمان ہوتا ہے نہ کوئی میزبان ہوتا ہے آج جولائی انیس سو اڑسٹھ کی تین تاریخ ہے اور ہم جاوید نامے کے سبق میں پھل کمر تک آ رہے ہیں پیچھے گروان فرشتے کی ملاقات کے بعد رومی اور اقبال آگے بڑھے ہیں اس میں ایک چیز میں نے مارک کی ہے علامہ نے جہاں یہ کہے ہیں یہ مریخ میں عقارد میں کمر میں تو ان میں اجرام میں نہیں وہ جاتے ان کے افلاق میں جاتے ہیں وہ یعنی وہ پرٹیکولرائز ہو جاتا ہے نا خاص کرا وہ کرے کی بجائے جو اس کا وہ آرگٹ ہے نا یہ اس کے اندر پہنچتے ہیں تاکہ کوئی خاص لوکیشن زین میں نہ آ جائے نسبت تو وہ کرتے ہیں کمر کی طرف میں ریف کی طرف لیکن وہ پرٹیکولرائز نہیں کرتے ہیں کہ خود وہ چاند کے کرے پہ جیسے گئے ہوں آگے بھی جو چیزیں جو آئیں گی آپ دیکھیں گے اس کے اندر وہ زیادہ ایبسٹریکٹ ضرور رکھنا چاہتے ہیں نا اسی طرح سے چاہیے تھا نا اس کو تو میں نے یہ دیکھا کہ حالانکہ یہ جرام تو ہیں ان کے متعلق یہ کرا جو ہے اس کے متعلق یہ ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ فلک ہی دکھتے ہیں اس کو اور اپنا تو آرگٹس تو کہتے ہیں نا اربی زبان میں بھی کلن فی فلکی یش بہون قرآن کے اندر آیا ہے کہ یہ ہر کرا اپنے اپنے فلک کے اندر قائر کا پھر رہا ہے تو میں نے دیکھا کہ یہ یہ چیز انہوں نے آمدن ایسی کی ہے ورنہ یہ تو جانتے تھے نا کہ جرم میں اور فلک میں فرق کیا ہے سور میں اور فلک میں ہاں اس لیے وہاں جا کے بھی انہوں نے اس کو کنکریٹ پرٹیکولر لوکیشن نہیں اس کی بلکہ وہاں جا کے بھی اس کا جو آربٹ ہے اس کی نسبت سے اس کو یہ کہا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فلک ہی فلح کے کمر میں جا رہے ہیں شروع میں تو یہ ڈسکرپٹیو है ہے وہاں جا کے یہ से ایف اے ہندی سے ملتے ہیں جب اس ڈسکرپشن کے بعد میں وہاں پہنچوں گا آر ایف اے ہندی کے پاس تو وہاں میں ارض کروں گا کہ یہ آر ایف اے ہندی کون ہے یہ کیوں اس کے پاس سب سے پہلے پہنچے ہیں اس کا فلسفہ کیا ہے ہندی فلسفے کو سب سے پہلے انہوں نے کیوں ہے یہ چیز وہاں سامنے آئے گی کہ شرو میں تو ہم اس کو ڈسکرائب کرتے چلے جا رہے ہیں اس لیے ہم اسی طرح سے گزرتے جائیں گے جہاں آپ سمجھیں گے کوئی چیز مشکل نظر آتی ہے وہاں اس میں ہم کھڑے ہو کے اس کو یہ کر لیں گے ای زمینوں آسماں مل کے خداس ای مہو کرمی ہما میرا سے ما اندری راہ کے آئے در نظر با نگاہ مہر میں اورا را نگہ اپنا مال جو ہے اس واسطے تھوڑی نہ لنگ جاپی سانوں کی کسی کی زمین کسی کا آسمان یوں نہ تو یہ چیز جو ہے یہ میراش ہے ہماری اس لیے جب اپنی جائیداد میں سے کوئی گزرے اپنی زمینوں میں سے گزرے تو اس میں تو پھر نامہ نہیں گزرنا چاہیے وہاں سے تو یوں گزرو ہے یہ سر اپنا ہے اس لیے اپنی چیزوں کی اوپر نگاہ رکھو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں اقبال اس میسج کے انداز میں آتا ہے کتنا گہرا تعلق مین اینڈ یونیورس کا بتاتا ہے لیکن یوں ہی اب آگے فلسفہ آئے گا اور وہاں آ کے زمانہ ہے نہ مکان الہ الا اللہ <laughs> تو وہاں پھر وہ جو آئیڈیا دے دوں گا کی وہ جب چھا جاتی ہے سر پہ تو وہاں یہ تیز ہی نہیں رہتی وہاں خرد جو اس کے نزدیک ہے یہی جو یو بے صابطہ مصرا میرے منہ پہ آ گیا ہے خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زنداری یعنی اس کو وہ قرار ہی بت قدا پھر دیتا ہے فنم کتا کرا رہتا ہے بادل کرار دیتا ہے پھر اس کے لیے صرف عقل کو لاتا ہے عشق کو یہاں لاتا ہی نہیں ہے اور پھر وہ اس بت کا دیکھی جو ہو جاتی ہے ورنہ زمان ہے نہ مکان لا الا اللہ لیکن لا الا اللہ اس کو یہاں نہیں کہنا چاہیے کہاں کیونکہ اس میں تو تصوب والے تو لا موجود ہے اللہ کہیں گے زمانوں میں کہاں کو تو, تو الا کوئی بھی نہیں کہتا ہم نے اس واسطے اس کے متعلق اگر کہنا چاہیے تو بات تو وہ ہونی چاہیے لیکن یہ تو تبق والوں نے ایک چیز اور کہی ہوئی ہے ضمن میں کر دوں لا الہ الا اللہ کے معنی یہ کرتے ہیں کہ یہ جتنی چیزوں کو تم الا سمجھتے ہو یہ در حقیقت خدا ہے دیکھا آپ نے اس کے معنی کیا کرتے ہیں لا کے یعنی ان کے نزدیک تو کچھ اور موجود ہے ہی نہیں نا خدا کے علاوہ فینسیزم جو ہے ویدو سے وجود تو اس واد وجود کے اندر جن چیزوں کو تم اپنا الہ سمجھتے ہو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں تصور میں لا الہ الا اللہ کے کہ یہ جنہیں تم الہ سمجھتے ہو ان کا کوئی اپنا وجود نہیں ہے یہ بھی خدا ہی ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد تو یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ان کی تو زمان اور مکان کا الگ وجود تو پھر تصوف کی روح سے کہ مانتے ہی نہیں ہیں لیکن یہاں آپ دیکھیے اس قطبے یا اس کتف میں جہاں نہیں آتا ہے ایک بات کتنی اونچی بات ہے کہ ای زمین و آسمان مل کے خدا سیم ہو پروی ہمام سے مار تو با نگاہ ہے باہر میں مورا نگر کیوں غریبوں دردی آرے خود مراؤ غریب کے معنی عربی زبان میں اجنبی کے ہوتے ہیں فورینر کے ہوتے ہیں تو یہاں ایک فورینر کی طرح اس کائنات کے اندر سے نہ گزر ایز خود گم اند کے بے باک شو یہ خود گم خود پراموش کرتا وہ جو سب سے بڑی چیز قرآن نے کہی ہے نا ملاد گن بلین نس اللہ پن ان کو کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ خدا فراموش ہوتا ہے وہ در حقیقت خود فراموش ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو بھولا ہوا ہوتا ہے تو اسے ہماری اصطلاح میں خدا فراموش کہتے ہیں خدا فراموشی ہی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس کو رکھا کیا یا نہ رکھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات سے کافر ہو جاتا ہے اسی لیے اس نے کہا ہے نا کہ شاخے نال سدرا کھارو خسے چمن مشاؤ منکر او اگر شوی منکر خیشتن مشا تو منکر خیشتن جو ہے نزد ملا منکر ملا کافر اُافرست اور نزد من منکر خود نزد من کافر کرست حقیقت یہ ہے کہ اقبال جس انداز سے لیتا ہے نا جس انداز سے میں نے اپنے ہاں کتاب میں لیا ہے ہم شروع مین سے کرتے ہیں گاڈ سے نہیں ہم شروع کرتے ہیں انسان سے شروع کرتے ہیں تو انسان کی اپنی ذات جو ہے جب اس پہ ایمان آتا ہے تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے ایک ہائر پرسنالٹی کی جو اسٹینڈرڈ بنے اس کے لیے یعنی خدا کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ انسان کی اپنی ذات جو ہے اس پہ اس کا ایمان ہو اوپر سے اگر آئے ہم تو اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے یعنی نکاح کے لیے خدا کو مانا جائے اگر انسان اپنی ذات کو نہیں مانتا ہے تو خدا کو ماننا اس کے لیے بیکار ہے اس کو تو ماننے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی اپنی ذات کے لیے وہ ایک آبجیکٹو اسٹینڈرڈ بنتا ہے اس لیے جب بھی اسلام کے متعلق رفت کرنی چاہیے تو بات مین سے شروع کرنی چاہیے انسان کی پرسنالٹی سے بات شروع کرنی چاہیے اس پرسنلٹی کے لیے پھر یہ جو چیز ہے کہ ایک ہائر کمپلیٹ پرفیکٹ ریوسٹ پرفیکٹ پرسنلٹی جو سرو کرے اس کے لیے آبجیکٹ اسٹینڈرڈ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ کس حد تک ڈیویلپ ہوئی ہے اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے خدا کی تو یوں جانے سے بات آسان ہو جاتی ہے اس لیے ایز اے خود گم اند کے بے بادشاہ این و آ حکم ترا بر دل زند یہ جس قدر کائنات میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری تیری متی اور قدمہ برداد ہے جو حکم تو دے گا وہ تو اپنے دل کے اوپر اس حکم کو نینگی جا یہ تو مسجود ہے یہ ساجد ہے تو حاکم ہے یہ معقوم ہے گھر تو ای من آ کن کن اد کہے گا کسی کو کہ یہ کرو وہ کرے گی کہے گا نہ کرو وہ نہیں کرے گی کائنات کی ہر شے جو ہے تو وہ ملائکہ نے سجدہ جو آدم سے آدم کو کیا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ فطرت کی تمام اشیاء اور قوتیں جو ہیں آدم کے سامنے سجدہ ریز ہیں وہ کہتا ہے یہ کیا تیے تیری ہے نیست آلم جز لو بھائی آ وہ سب ہماری میراد بتایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اپنے کھیتوں میں جو ایم ایل لانگ ہے تو رجا نیس آلم جل بتا چشم گوش گوشت اب یہ کائنات ہے کیا ہے کہ بتا چشم گوش یعنی ہمارے ہاں کی جو یہ سینسز ہیں ان کی کریٹ کی ہوئی ایک چیز ہے ان ریئلٹی یہ ایگزٹ نہیں کرتی یہی ہے نا فلسفہ جس پہلے سے شیر سے جو ہم چلے ہیں اس میں تو یہ چلا آ رہا ہے سارا فلسفہ اس کے ہاں کا اور پھر میں دوہرا دوں کہ یہ چیز جو ہے وہی پلیٹانک تھیوری جو تھی آئیڈیلزم کی وہ ایسی چلی آئی ہے کہ سوار ہو گئی آگے اور ہمارے یہاں آگے تسلو میں تو اس نے ختم ہی کر دی اگر یہ صرف فلسفے کے اندر ہی رہتے ہیں نا اقبال وہ آئیڈیلزم کا ایک فلسفہ ہے فلسفے کی حیثیت سے کوئی بات نہیں تھی لیکن وہ چیز جب دین بن جاتی ہے رنگ آلی لے تو دین بننے سے وہ چیز جو ہے اس کا اثر بڑا ہی نقصان دفاع ہوتا ہے قوم کے اوپر اس کائنات کو اگر ہم گانے چشم و گوشت مان لیں تو پھر یہی ہے کہ زمان ہے نا مکان آئرہ ہے اس در تو میرے سعم جز گتانے چشم و گوشت کی کے ہر فردائے و میرد ٹو دوش چلیے پردا اور دوش یہ سارے کے سارے مرتے چلے جاتے ہیں سپیس جو ہے وہ بتا چشم و گوشت ہے جائیداد لے کے کرنا کی ہے آپ میراث چنگی دیتی ہے گی ہے تو یہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو تنا افغانا تھا وہ مراسی کے بکری بچ ہی نا پاپ چیز وہ کہنا ہے لینا ہے پنجہ روپیے کہنے لگا نہیں چالیس دیا گا کہیں پنجا لاگا جناب جھگڑا ہوا یہ لگا نہیں دیا گا لو کیا نہیں تو جات کل گئے رکھیے چالیس خاص تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانا تھا تو یہ اگر دنیا یہی ہے بداہنی چشمو گوش تو یہ محو پروی ہما میرا سے ماس بولے ٹھیک ہے نہ کسی دیتا نہ کچھ دیتا تو یہاں آنے کے بعد آپ دیکھتے کیا ہو جاتا کو ہاں جی وہی میں نے کہا نا کہ وہاں تک جتنا صحیح تھا ویسا خرف کماوا سے بندر کے جمی اور للہ ہے میراث سماوات ورد تو جو اس کی میراث ہے باتن اتن الرز اللہ ظاہرست کتنی عجیب چیز ہے حبیب صاحب جو یہ کہہ گیا ہے بات نے العرض اللہ ظاہرست ہر کے ای ظاہر نہ کافر است. کہ یہ جو چیز ہے کہ للہ ہے میراثماوات ول یا الارض اللہ یہ ایک چیز محض نظریہ عقیدہ کی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے ظاہر میں پھر واقعہ کنکریٹ ورلڈ کے اندر اس کا ایک معنی ہے جو اس ورلڈ کنکریٹ میں اس کے معنی کو نہیں پہچانتا وہ کافر ہے کتنی بڑی چیز اس نے کی اب یہاں یہ چیز ہے کہ وہ میراث وغیرہ ہمیں دینے کے بعد وہ موروں کر دیتا سن تو جی نیتا عالم جز گاہ نے چشم و گوشت ہی کے فردائے خالص خالص خالصونی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو اب آیا ہے نا جہاں دوست کی طرف وہاں آپ دیکھیں گے کہ آ جائے گا یہ قیمت اسی دلدل میں دردیا بانے طلب دیوانہ شا کا ہے کہ طلب سا ہے یعنی جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کریٹٹی کی ہوئی ہمارے پرسپشن کی ہے تو وہ پھر طلب کیا آنکھ کھلنے کے بعد تم لوگ اکسانا نظر آئے گا یہ کام کرتا در بیابان طلب دیوانہ شو یعنی ابرا ہی میں شو قرآن کہتا ہے کہ مومن یہ علاوہ بصیرت پکارتا ہے کہ ربنا ماں خدب تہازہ بادل اور آگے ہے اگلی آج میں کہ جو یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ارض و شبا باطل پیدا کی گئی ہے وہ کافر ہیں یعنی قرآن نے اتنی اہمیت دی ہے اس کے بلحق پیدا ہونے کی کہا ہے کہ جو اسے نہیں سمجھتے بلحق وہ کفر کرتے ہیں یہ ریئلٹی ہے اٹ ڈز ایگزٹ ان بلحق پیدا کیا گیا باطل نہیں ہے اب یہ بتا چشم ہو تو ابراہیم بن اس بتخانے کو ڈھانے کے لیے تھا. اچھا جی زمینوں را تے کنی اہانو آ جہاں را تے کنی پھر از خدا ہفت آسماں دیگر طلب سد زمانوں سد مکان دیگر طلب تو جو یہ ہے جس رسٹ نہیں کرتے ہیں ان کو پھر یہ کیا اس میں طے کیا کرنا اور آگے کیا جانا اچھا اچھا آگے بے خود افتادن لبے جوئے بہشت بہت اچھا بے یہ کتاب بند رہے ہیں دونوں شیر جی بے خود افتادن لبے جوئے بہشت بے نیاز از ہر و ذرب خوب و زشت کر نہ جاتے ماف کراغ جست خشک پر از بہشتے رنگ بوس ویشٹ میں جا کے اگر ان ایکٹیویٹی ہے عمل سابت ہو جاتا ہے تو وہ تو یہی ہے بے خود اتپادن دبے جوئے بیش پنجابی کہنا چاہیے پنگ پی یہ نالی کے کنارے جو ٹائپ کرے یہ ہے نا درپیڈ بیشٹ میں لمیاں ہے نا لے جہشت نالی دے کنڈے میں پی کے اقبال کا یہ جو فلسفہ ہے جی عمل کا ایکٹیویٹی کا جستجو کا بڑا اونچا ہے یعنی یہ تو وہشت کو راستے کا ایک مقام کہتا ہے وہ بھی ایک جائے عمل ہے اور قرآن کی روح سے ہے یہ کیونکہ یہ عشت کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ جساں دوروں آتی ہوں کہ ان کا نور جو ہے ان کو آگے راستہ دکھاتا ہوا لے جائے گا تو وہ تو منزل آخری نہیں ہے راستے کا مقام ہے راستے کا مقام ہے تو پھر وہاں صحیح بھی ہے یا تھا بھی ہے وہاں صحیح عمل بھی ہے عمل سے آگے بڑھنا بھی ہے عمل کا تعطل تو جہنم میں ہوتا ہے نا جی جس کو جو کہا گیا ہے وہاں تو رک گئے وہ ختم ہوا وہ جنت میں تو آگے جانا ہے تو یہ کانسپٹ جو ہے جنت کا یعنی یہاں آپ دیکھیے کتنی کتنے زور سے تردید کر گیا ہے بدھزم بودھز, کی یا نہیں ریشن نرمانے کی یعنی وہ انٹرنل پیس ہے نا کنیکٹیوٹی कोई کوئی حرکت نہیں کوئی جستجو نہیں کوئی طلب نہیں کوئی آرزو نہیں کوئی خواہش نہیں مستقل طور پہ ایک کیفیت एक کی ایک مصرے کے اندر آپ دیکھیے کس طرح اس کی تردید کر گیا ہے میدانت کی ساری تردید آتم کا پھر جا کے پرماتم میں مل جانا تو یہ جو عمل کے چکر ہے اس سے تو پھر آزادی ہو نجات ہوئی مکتی ہو گئی وہ کہتا ہے یہ پھر ہوا گیا اس کے بعد بیان ہی یہی چیز آپ کے یہاں میں ہے وادت وجود کی اندر کہ یہ جب روح اپنی اصل سے مل جاتی ہے تو اس کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے یعنی ان سب کی تردید کرتا ہے یہ چکر یہ صحیح پورا نظریہ ہے جو پیش کر رہا ہے یہاں لیکن جب پھر اس تصوت سے فلسمے جاتا ہے تو یہ بالی घोष گوش ہو جاتے ہیں وہاں جا کے ملنا بھی ہو جاتا ہے آپ तरह से کس طرح سے रही چلی آ رہی ہے جستجوئے بہم यह محکم یہ ہے का زندگی کا ورشت میں بھی وہ اس طرح سے بھنگ پی کے لیٹنے کے لیے وہ نہیں ہے کہ وہ بیشت ایسا ہے وہ بھی مقام ہے سی و عمل کا تو یہ سارا جتنا فلسفہ آپ کے یہاں کا ایسا نجات کا ہے خاص وہ مسلمانوں کا وشت ہو عیسائیوں کی سیلیبریشن ہو بدھزم کے نرمانہ ہو ویدانت ہو جہاں آخری منزل ان ایکٹیویٹی اور تعطل ہے اس سب کی ترتیب کر گیا ہے ان دو مصروں کے اندر خالص پرانی نقطہ نگاہ یہاں دیش ہے اے مسافر جام بمیرت از مقام زندہ سر گردر پرواز مدان پر واز مدام بس یہ ہے کہ جی پکوان کا اور اقبال کا پرواز مقام وہی جو میں نے کہا نا کہ وہ جو شعر اس کا بہترین ہے کہ تپیدن اور نرسیدن لذتے ادار کپی دنوں نہ رسید کڑم خدش جسک جا پہنچنا نہیں بوشاد دلے کے بدم والے محمد اتنی لذت ہے اس میں کہ محمل کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے ہاتھ نہیں ڈال رہا اس یہ ہے زندگی ہم سفر با اخترا دودن خوشست در سفر یک دم نیا سودن دن خوش حص وہ تو سستانے کے لیے بھی نہیں کہیں ٹھہرنا چاہتا بالکل ٹھیک ہے فل تاشدم اندر تذا ہا پہ سفر آچ بود بوت آمد نظر مسلسل پہ ہم پہ سفر جو میں منزلیں طے کرتا ہوا اور اٹھتا چلا گیا تو اس کے بعد کیفیت یہ ہوئی کہ اب جو سورج اوپر نظر آ رہا ہے وہ نیچے ہو گیا میں اس سے بھی اونچا چلا گیا پانی کی نظر آتے پانی وہاں جا کے جو بائی چانس ہاں جی ہاں جی اچھا کہنا تو ہوا کیا اس سے جو اوپر نظر آتا ہے وہ نیچے ہو گیا اس کا نتیجہ نکلا کہ تیرا کھا کے شب یہ جو تھی یہ زمین یہ تو تاریخ ہے نا تو سورج سے مستار دیتی ہے روشنی وہاں جا کے یہ دیکھا تو یہ لالٹین سے بھی زیادہ چمکدار نظر آئی اور آگے ہے من بر سرے من کہے ہو جو نیچے سے جو روشنی ہو پھر وہ گئی من بر سر من پیتی ہوں یہ پانی ہر زماؤ نزدیک تر نزدیک تر تا نمایاں شدھ کو نے کمانا ایسا ڈراماٹائز کرتا ہے یہ شخص بڑی قدرت حاصل کی تھا شخص کو ایکسپریشن منزل ب منزل یوں نظر آتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اٹھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں از گماں ہا پاک شو قیاتات زنیات یہ سپیکلیشن کچھ نہیں چاہیے اب یقین کے درجے کی اوپر تم پہنچ رہے ہو خوب رسمو رہے اپلاک شو یہ زنیات کی چیزیں یہ زمین والوں کی ہیں آسمان والوں کی چیزیں جو ہیں وہ خرید یقین کے درجے میں پہنچی ہوئی ہیں ماں از ماں دور و ماں آشنا چاند نگر کے بازار ہم سے بڑا دور نظر آتا ہے لیکن وہ ہم سے آشنا ہے آج ہو زندہ ہوتا, ہوتا تو اسے پتا لگتا منزل اندر راہ ماس پہلی منزل کمل دیرو زو دی دی دی دے روز گارش رو دیدنی کو سارش دیدنی چلو بھیا تماشا کریں کمل سوتھ آ کو سارے ہاؤ نار اندر پر سوزو بے روم چا چا سب جبل از خاص تینوں جل درام یہ سارے اپنے ہیں اس کے پہن کیے ہوئے نام ان کے بردانش نار اندر منہ کے اوپر دھواں ہی دھواں اندر آگ ہی آگ یہ پہاڑ تھے اس کے از درونش سجئے سر بر نزد بالکل نباتات کا کوئی نام و نشان نہیں تائرے اندر پذائش پر نظر زندگی بھی نہیں پانچ بات پڑ جاؤ ابرہ بے نم ہوا ہا تم تیز بعض زمین مردہ اندر ستےز زمین مردہ ہے اس کی لیکن ابر اور ہوائیں جو ہیں جھک کر چلتے ہیں اور وہ ان سے زمین مردہ کے ساتھ وہ اندر فتح ہیں جنگ کر رہے ہیں آل میں فرسود بے رنگ و سو نئے نشانے زندگی در وے نہ موت جب زندگی کوئی نہیں ہے تو پھر موت تو ہوگی نہیں تو حال ہی نہیں نئے بنافش ریشہ نخل حیات بہت وقت تعینات میں ناف کے متعلق ہے نا چیز ہے کہ نہ اس کے اندر کوئی نقل حیات کا ریشہ اور یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ نئے بسلب روزگارش آد یہ سلبھ اور بطن ہے نا وہ پیٹھ کو کہتے ہیں سلب قرآن میں یہ کہا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ سلبھی رشتہ ہے یہ پیٹھ کا رشتہ نسل جس سے چلتی ہے اس کو سلک کہتے ہیں مرد کی ذریعے سے جو نسل چلتی ہے اسے سلق کہتے ہیں اور اس میں عورت کا جو ہے اسے بطن بھی کہتے ہیں ناف بھی کہتے ہیں تو دونوں چیزیں لے آیا کہ اس کے ناف میں ریشہ نخل حیات نہ تھا اس کے سلب میں دنیا کے حادثات نہ تھے حادثوں کا تعلق کیونکہ مردانگی سے ہوتا ہے اس لیے وہاں سلب لایا ہے زندگی کا تعلق چونکہ وطن سے ہوتا ہے اس لیے وہاں ناف لایا ہے گرچہ کے ہست ازدود ماں آفتاب صبح و شام اظائب انقلاب چلی جن رات وہاں ہوتا ہی نہیں ہے اگر کہ وہ آسمان کے پلینٹس میں ہی ایک پلینٹ ہے مفت رومی خیز و گامے پیش می دولتیں بیدار راہ از دف مدے بھاگ دل بھی کر او دولت بیدار ہے وہاں جو ملے گی بات نس ظاہر او ہاں ہاں یہ اس کا جو ظاہر ہے اس کو دیکھ کے ہال ناکیوں کو ڈر نہ جا اس کا باطن جو ہے بڑا خوشتر ہے ڈر سارے او جہان دیگر فار غاروں کو کہتے ہیں اس کی غاروں کو جا کے ہم دیکھیں کہ اس کے اندر ایک نئی دنیا بستی ہے ہر کے پیش آئے تورا اے مرد ہوش گیر اندر ہلکا ہائے چشم و گوشت چشم اگر چشم اگر ہر شہنیس در ترازو نگہ سنجید نیس چشمے بینا ہے اگر تو پھر ہر چیز وہاں دیکھنے کے قابل ہوگی نگاہ کے ترازو میں تولنے اور پرتنے کے قابل ہوگی ہر کچھ رومی برد آجا جا دے رشتہ در گردن اف گندا دوست می برا در جا کے کاتل خای ہو رو براد آ جا, جا کر نکیل پائی ہوئی ہے جھے لا تریا جا یکم آج غیر خو بے گانا شا سارے خیالات اس کے علاوہ نکال دیں بس صرف اسی کا خیال اپنے دن میرا دستے من دستے بند آہستہ سوئے خود کشی تند رفت بر کرے تارے نسیح آہستگی سے جیسے بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں پوزیشن اپنی دیکھتے ہیں کر کے جب خدا نے یہاں جانا ہے نا تو اس بڈے کو پیچھے چڑھ جانا ہے وہ کلا ہی جانا ہے یہ جا کے خود مدد ہوتا ہے کہے گا چنگا تک خوب ہے احسان اقبال کے یہ مقامات پلی سر اب آگیا عارف ہندی کے بک ازگار ہائے قمر خلوت گرفتار ایڈا جہاں دوست نی گوئیں اقبال نے یہاں جہاں دوست کہا ایسے خود اس کی تشریح نہیں کی ہندوؤں کے ہاں ان کا ایک بہت بڑا है ہے اس کا نام विश्वामित्र का کیونکہ وشو दोस्त کا ترجمہ جہاں دوست ہے है اس لیے से یہی ہوتا ہے کہ आगे سے ہی مراد ہے اور آگے چل کے جو فلس کا بیان کرتا ہے اس سے بھی یہی نظر آتا ہے کہ ہندوؤں کے یہاں تاریخ تو ہے نہیں یہ ساری افسانوی ہستی ہیں لیکن جو کچھ بھی ان کے متعلق ہے وہ کہتے یہ ہے کہ وشو متر جو تھا یہ کنوج کا راجہ تھا کشتری تھا تو کشتری کو تو علم نہیں ملتا کوگی جی دروازہ بند کرو راستے میں نہیں کھڑے گا یا اندر آؤ یا باہر جاؤ دروازہ بند کرو ماتا ماتا. یہ ہاں جی یہ اور کشتری جو ہے ان کو تو علم نہیں ملتا یہ تو براہمن کا ہوتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس قدر تپسیا کی اس قدر تپسیا کی کہ اس کو علم حاصل ہو گیا بلکہ ودیائی نہیں हो حاصل ہو گیا مارفت حاصل ہو گئی اور یہ براہموں کا بھی گویا استاد بن گیا کتنا اونچا مقام اس کو مل گیا کسی کے متعلق یہی وشو متر ہے جسے کہتے ہیں کہ رام چندر کا یہ استاد ودیا تو علم ہے جان مارفت ہے آپ کے یہاں بھی عرفان اور چیز ہے है اور چیز ہے عرفان تو آپ کے یہاں وہ ہے تصوروں میں حاصل ہوتا ہے مارفت حاصل ہوتی ہے جس کو انٹیوشن آپ کہتے ہیں وہی چیز جو آپ کے یہاں اصل کے میں جسے یہ خبر کے مقابلے میں نظر کے آ رہا ہے آپ دو چیزیں تو آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے نا کہ علم اور عرفان علم تو صرف نالج ہے نا اور یہ چیز انٹریکٹ کی ہے ہرد کی ہے یہ شہر کچھ نہیں ہے ان کے نزدیک اصل چیز تو مارفٹ ہے عرفان ہے پہچان ہے پہنچ جانا ہے اس کو ان کے یہاں جان کہتے ہیں ودیائی کو کہتے ہیں تو ان کو حاصل ہو گیا تو ان کے ہاں لیا اقبال نے میں سمجھتا ہوں اس لیے ہے کہ ویسے شخص جو ہے نا ان کے سکس اسکولس آف تھاٹ ہے نا ہندوؤں کی فلاسفی میں ان کے ہاں ایک ویسے شخص بھی ہے وہ جو ہے وہ یہ جو ان کے ہاں کا یہ ولڈ آف آئیڈیل ہے آئیڈیلزم کی ولڈ جو ان کے ہاں ہے انٹیوشن کی وہ اس کے خلاف جاتا ہے اس لیے ان کے ہاں اس کو وشٹ کہتے ہیں وشٹ اور وشو متر کے مناظرے ہیں ان کے ہاں بہت بڑے وہ بحث ہوتی ہے اسی فلسفے کے اوپر وشو متر کا فلسفہ یہی ہے کہ یہ چیزیں ایگزٹ نہیں کرتی یہ ساری انسان کے خیالات کی تمیر ہے یہ تخیلات کی دنیا میں یہ چیز بستی ہے ولڈ آف آئیڈیاز ہے عالم مثال ہے حقیقت نہیں ہے اور ویسے شک والا جو ہے وش وہ اس کے مخابط ہے میں, سمجھ... میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وشو متر کو اسی لیے سلیکٹ کیا ہے کہ یہ اس یہ جو ہے آئیڈیلزم کا فرض تھا اس کا ہم نبھا ہے اور نوعیت ہے کہتے ہیں کہ یہ ज्ञान میں اتنا آگے بڑھتا چلا گیا کہ اندر دیوتا کو اس سے بہت حسد پیدا ہو گیا بلکہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ یہ ہماری خدائی ہی کو کہیں نہ دے جائے تو یہاں سے انہوں نے وہ افسانہ دیا یا ہم نے وہ افسانہ دیا یہودیوں کا بابل کے کنویں میں دو فرشتے تو ان فرشتوں کو بہکانے کے لیے آسمان سے زہرا آئی تھی نا تو ان کے یہاں یہ افسانہ ہے کہ اندر نے پھر وشو متر کو بہتانے کے لیے دو آسمانی لڑکیاں بھیجی دو لڑکیاں بھیجی آسمان سے اس میں اندر نے منیکا دیوی اور دیوی منیکا حسن و جمال میں لاجواب تھی لیکن رمبا جو تھی وہ منطق میں بہت تیز تھی رمبا تو یہ اس کی گرفت میں آ گیا مت وہ بابل کے کوڑے والے بھی تو اسی لیے پھنسے ہوئے ہیں نا وہاں ان کے لڑکے ہوئے ہیں یہ افسانہ آتا ہی اس طرح سے ہے کہ یہ لوگ جو ہیں پھر آ جاتے ہیں ان کے قابو میں یہ اکیلی ہوائی نہیں ہے آدم کو نکالنے والی یہ افسانے ہر جگہ ان کے ہاں ہیں عورت سب کچھ چھین کے لے جاتی ہے تو بس اس کے ہاں سے یہ آ گیا اس کے قابو میں بس اس کے بعد اس کے ہاں ہوئی. ان کے یہاں شکنتلا پیدا ہوئی ہے یا شکنتلا ان کے وشوامتر اور رمبا دیوی پیدا ہوئی تھی شکنتلا پیدا ہوئی تو وہ تو اس کا علم جو تھا وہ دے گئی اور وشو متر کا یہ جو یان تھا یہ سارا ختم ہو گیا چن کیا بہرحال یہ ہے جہاں دوست جس کو اس نے کہا ہے اور میں نے یہ ارض کیا کہ صرف جہاں دوست کے لفظ سے یہ جاتا ہے کہ وشوامتر یہ ہے کیوں اور آگے جو فلسفہ ہے وہ ہے رشوا متر کی طرح منسوخ ان کے یہاں اس اعتبار سے تو میں نے یہ ارد کیا کہ یہ ذرا ہمیں تعارف ہو جائے کہ یہ میاں صاحب کون تھے وہاں پتہ نہیں ہونے لڑکے ہوئے تھے کسی سیرے بیٹھے ہوئے تھے من کیوں کو دست بر دوش رفیق اب یہ دیکھیے آگے ہے نا وہ مرشد اور مریض کا کس کا. اب یہ اس نے اندھے کی طرح ہاتھ رکھا ہوا ہے رومی کے کندھے پہ اور جا رہا ہے یہ مقام نہیں تھا اقبال کا سمجھے کلند رین کرامات چہ جہاں بھی نہیں زمان نگاہ طلب ایمیا چوری اپنا مقام اس کا یہ لیکن یہاں یہ صورت ہو گئی ہے کہ منچو پورا دست در دوشے رکھے تو اس کے کندھے پہ اندھے کی طرح ہاتھ رکھے ہوئے پان ہادم اندراؤ غارے امیر ماہرا ازلم تش دل باؤ باؤ وہ غار جو ہے اس کی ڈیسٹینیشن بناتی ہے تاریخ ہے ثمت قدا ہے اندرو خرشید محتاج کیا بات ہے شاید بہت سوچا جاتا ہے یہ بڑی خوبصورت چیز ہے تاریخی کے لیے یہ کہ اس کے اندر سورج کو بھی دیے کی ضرورت پڑے بہت اچھی دستی نہ شک بر من شبی خون ریختن تن اکلو ہو شمراگ دار آرخ کند یعنی اس کی ہولناکی سے یہ ہوا کہ وہ علم علمحفل جو میرا تھا اس کو تو سوری پہ لٹکا دیا اور کو شادم پیدا ہو گئے راہ رقم راہنا اندر کمی ایسے راستے میں گیا قدم قدم کے اوپر وہاں راہ گن تھے ہاتھ میں چھپے ہوئے دل تہی از لذت صد و یقین کیفیت میری یہ ہو گئی تا جلدی ختم ہو گیا یہ قصہ میں نے کہا ہے کہ تا نگاہ را جلواہ شدھ بھی حجاب صبح روشن بے تڈوے آپ کا ریکی کی تو وہی. وہ اور اگر اس میں روشنی اور تالانیاں آئی ہیں تو اس انداز سے کہ صبح روشن بے تڈوے آپ وادیے ہر سنگ كو زمنار بند پتھروں کے اوپر سیاہ پتھروں کے اوپر سفید, سفید داریاں ہوتی ہیں اب اسے ذنار بند كہنا اور کیونکہ آیا ہے نا ہندی جی یشی كے ہاں اس لیے اب ساری جتنی تشویات ہیں وہ تمام وہی آ رہی ہیں پتھروں كی لکیروں کو ذمار بند وادیے ہر سنگے زندار بند دیو سار از نقل ہائے سر ذنند دیو سار جہاں جو واسطے ہوں گی یہ بھی آپ دیکھیے وہی ہندی ٹیکنالوجی آئی ہے یہاں دیو سار ارشتے آب و خاکس کی مقام یا سیالم نقش بند در مناؤ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ واقعی ان ایگزسٹ کرتا ہے آبجیکٹولی یا میرے اپنے خیالات کی دنیا یا میں خواب کے اندر ہوں اور وہاں یہ محض ایک خیال کی دنیا ہے نقش بند ہے خواب منام کے معنی نیند در ہوائے ہوں کیوں میں ذوق و سرور سایہ از تقویر خاکش این نور بوائے بوائے اس کی ہوا میں گو کو سرو شراب کی طرح اور سایہ کی کیفیت یہ کہ وہ اس کی خاک کو جب چونتا ہے تو این نور بن جاتا ہے اس کی خاک کو چون کر سایہ ای نور ہو جاتا ہے بس تقدیر چون رہا نئے زمین شرا سپہر لاجورد نئے کنارے شرا شفق ہا سرخ و زرد اب یہ چلا ہے سپیس کے کانسپٹ سے اونچا نور در بندے زلام آ جا نہ بور ہی نور تھا لائٹ ہی لائٹ تھی طریقی وہاں تھی نہیں دودھ دودھ گردے صبح و شام آجا جا نہ بو صبح و شام جو پہلے آپتاب کے شروع سے پہلے اور اس کے بعد جو شفق یا افق پہ ہوتی ہیں دھواں وہ بھی وہاں نہیں تھا نور نور علا نور اس انداز کی وہاں اب لائٹ تھی زیر نخلے عارف ہندی نجاد بیٹھا ہوا تھا دیدا ہا ا اش روشن سواب آنکھوں میں کاجل ڈالے ہوئے اس کاجل سے اس کا گرد و پیش سارے کا سارا روشن ہو رہا تھا منہیں سر بس بر سر بستا ہو اریا منہ سر منہ بار سر بستا ہو اریا بدن سر کے اوپر وہ جوڑا وہی ہندوؤں کا سادھوں کا جو کیبیت ہوتی ہے اور ننگے بدن ہاں کیا تھا چاہیے ننگے دن نگے در ننگے, ننگے, ننگے, ننگے بدن گاندھی الگ گجرات بدن البن ننگے پاؤ ننگے سر ننگے بدن مُہے بھر سر بستا ہو بدن گردے اُ مارے سفید ہلکا زن آپ نے دیکھا ہوگا ان کی رشیوں کو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے صرف जुड़ा ہے اور سانپ سفید ان کے گرد گرد ہے इनके ان کے की ہاں علم کی, کی تمشیل ہے نا ہندوؤں کے اور سرم کے جوڑے میں سے گنگا نکلتی ہے وہ جان کی کا سرچشمہ یا ممبا ہوتا ہے یہ کرسچن مائتالوجی کے اندر بھی جو سانپ گیا ہے وہاں لے کے وہ اس کو مور کے پاؤں میں لپٹ کے اندر یہ ٹری آف نالج تھی نا جس کے لیے یہ جا رہا ہے تو اس تک پہنچنے کا ذریعہ ان کے یہاں بھی سانپ ہے سانپ ان کے یہاں بھی عقل یا علم کے لیے آتا ہے یہ ہندی مائتالوجی میں ہے میں ذرا آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ دونوں کس طرح سے ملی ہیں یہ کرسچن مائتالوجی آدم از آب و گل بالا ترے عالم از دائر خیال طے کرے لیے یہ ساری کائنات کیا تھی اس کے دائر خیال کا ایک قیکر ہستی کے مت فریب میں آ جائیے اسد عالم تمام ہلکائے دانے خیال تو یہ کائنات اس آر سے ہندی کے دائر خیال یعنی خیال کا بت کدا آپ دیکھتے ہیں کتنا نفرت انگیز ہے یہ کائنات کا تصور اس آئیڈل کے تعلق ہے ہر جگہ اسے کہیں بت قدا کہیں تنم کدا کہیں دیر کہیں باطل یہی کہتے چلے جائیں گے وقت ارا گردش ایام نئے چل آ گئی نا وہ پہلی چیز جس میں ڈیوریشن لیس ٹائم آتا ہے ان کے ہاں کا تو وہ ڈیوریشن لیس ٹائم کے اندر ہے اور سپیس لیس فضا کے اندر ہے کارے او با چرخے نیلی فارم میں اس سے اونچا چلا گیا ہوا ہے گفت باروی کہ ہم راہے تو پیس یعنی یہ نو تو پچھاند آگا نہ لینا پوچھو اس نے کیوں اگلا مشرا ہے صاحب کیا بات ہے آپ نے متعلق کیا کیوں پوچھا کہتا ہے در نکاہش آر زندگی آہ آہ یہ ہے نا یہاں آ کے اقبال گزرتا ہے اور کتنا ڈرامیٹیک انداز ہے یہ کہ یوں دیکھتے ہی ایک چیز تھی آنکھوں میں اس کو پہچانا اور اس لیے پوچھا اب نظر آ گیا کہ یہ جو کہا ہے کہ سات ہے تو وہ تاک امیز انداز نہیں ہے بلکہ تجسس امیز ہے کہ یہ اس قسم کا اس ٹائپ کا نوجوان کے جس کی آنکھوں میں آرزوے زندگی چمک رہی ہے تو یہ کون ہے Káun. وہ یہ کون ہے گا وہ کس کو لگتا ہے بہت اچھا ہے رومی تو, تو یہ کون ہے <laughs> کیا بتاؤں مر اب اقبال آیا اپنے منظر اور بڑا اونچا مقام ہے جی اور یہی مقام تھا شخص مردے اندر جست آوا رہے مغلدا کا دال یہ ہے مقام وہ. تلاش حقیقت میں مارا مارا پھر کرگر نہ پھر رہا ہے اپنا مقام ابھی یہی بتایا ہے آپ نے سامتے با فطر سیارہ ہے آہا ہے نا کہ جب یہ آتا ہے اپنے مقام سے تو پھر تو اس کی گرد کو دوسرا نہیں پہنچ سکتا تین تین لفظوں کا ایک ایک مترا ایسا yeah. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کوئی کیا کہے گا تھا با فطرت تھے سیارہ جو وہ کہتا ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پرت درد پرت در رسط گردوں گانا نگاہ او بشاخے آشیانہ فاغتے با فطرت سے تیارہ اپنے مقام کے اندر بخود قزیزہ و محکم کم فیٹوز آ رہا اور تجسس جو ہے جستجو جو ہے اس کی آوارگی جو ہے وہ فطرت سے سیارہ کی طرح لیکن اپنے مقام کے اوپر قائم ہے یہ اقبال نہیں اس سے پہلے کا ہے یہ شاید میں کہتا ہوں مثال اس کی بھی بہت اچھی ہے ہم کیوں پر ہم کیوں پر کار, کیو کار پائے در شریعت مستقیم پائے دیگر سیر ہفتاد و دلت کر دیں اچھا یہ اپنے مرکز کے اوپر سینٹر کے اوپر ایک پاؤں جمع ہوا اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے جہاں جیتا جاؤ پھر تمہارا زندگی کا دائرہ جو ہے ٹوٹے گا نہیں اگر اپنا پاؤں مستحکم ثابت رکھو گے کریے تاج ابھی ن سے نہیں بیٹھے ہو اچھا جی سنیے اقبال کے متعلق کیا کہ پختہ تر کارش خامی ہایو ہاں آہا کہتا ہے من شہید نات مامی ہائو ہاں ہاں